وہ لوگ جنک جان فرشتے نکالتی ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے کہتے ہیں کہ ہم زم میں کمزور تھے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمیں کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے تو اسوہے کا ٹیکانا جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنی کی